بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 صورت البقرہ آیت نمبر تیس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرمایا بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے وزغال اور ابو کا خلیفہ خلیفہ وہ ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے یا تمام امور خود سر انجام نہ دینے کی دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں ہے کیونکہ نہ اللہ تعالی پر موت آئے گی اور نہ وہ غائب ہے اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے بلکہ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو نسل بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر سورہ انعام میں فرمایا رب کا سری قوب و انفور رحیم اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہیں بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ سعد میں ارشاد فرمایا يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك فيضلك عن سبيل اللہ ان الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِید لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ اے داوود بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے سو تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہش کی پیروی نہ کر ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے اور سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کم استخلف الذین منکم ولو مکین دینزر پوہیل خوف امن یا بھولا شری کو ملک اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں میں وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے دین کو اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا مضبوط کرے گا جسے اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہی لوگ یہی لوگ نافرمان ہیں وَنَحْنُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَك. سیدنا ابو غر رضی اللہ تعالیٰ عم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام سب سے افضل ہے آپ علیہ صلاح وسلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا صبح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تمہارے پاس یکے بعد دیگرے آتے ہیں کچھ رات کو کچھ فرشتے دن کو اور یہ سب فجر اور اثر کے کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں پھر جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے ہیں وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں تو تب ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے بخاری و مسلم کی حدیث ہے تو اس میں بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین علم رکھتا ہے تو اس آیت میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ اللہ رب العالمین کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بناتا بلکہ انسان ہی انسان کا خلیفہ ہوتا ہے کیونکہ خلیفہ بننے کے لیے جو شرائط ہیں کوئی مر جانا کسی کا غائب ہو جانا تو اللہ رب العالمین ان سب چیزوں سے پاک ہے دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے جو کلام چنا ہے تسبیح کے لیے وہ کیا ہے سبحان اللہ و ہمدی اور اسی طرح صحیح بخاری کے جو آخری آخری حدیث ہے سبحان اللہ وبی ہمدی سبحان اللہ العظیم یہ بھی بہت زبردست کلمات ہیں اور اللہ رب العالمین کا علم وہ سب پر حاوی ہے اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے تو یہ اس آیت کی مختصر تشریح ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے وہ آخر ان الحمد اللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ